تمام قسم کی تاریخات وحدہ رحمدہ شریف خالق کے کائنات مال کے عدم و مار کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں بلود و سلام ہیں اس طرح کی و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ سلم ولی واضح وبارک مسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک کا مظاہرہ شرب اللہ عزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر گا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان کائنات فخر موجودات رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آپ کی توانے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیمبر اس کائلاس میں اس مقصد کے لیے مبوس کیا گئے تھے اس لیے کہ اگر دعوتیں رسولے ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو تو پھر باقی نبیے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے پر گفتگلوپ اس کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا اصل بات یہ ہے کہ اس عظیم اور جلیل القدر کا نمبر کی ہستی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کی جانی جائے کہ اس عظیم ترین شخصیت کو ان عظمتوں کا مالک کیوں کر بنایا گیا اس لیے محمد کریم علیہ اسلات و اسلام جب تک منصب نبوت و امامت کا تقرر نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کی حیثیت دنیا میں ایک پانچ پاپ انسان کی تھی ایک ایسی تقسیت تھی جو ایک خاص پانچے میں ڈالی ہوئی جس نے کبھی کسی کو دکھ نہ دیا ہو کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو کبھی کسی پر ظلم اور فلم نہ ڈھایا ہو کبھی کسی کی غیبت نہ کی ہو کبھی کسی کی چگلی نہ کھائی ہو کبھی کسی پہ تومت اور انزام نہ لگایا ہو کسی پر کبھی بہتان تراشی نہ کی ہو اور جس شخصیت میں کبھی کسی کی امانت میں خیالت نہ کی ہو جس کے وعدے ہمیشہ پختہ اور سچے ہو جس کی شراکت مقدمہ ہو جس کی حیات کے چرچے ہو جس کی وفا کے تذکرے ہو یہ حیثیت کی حضرت محمد الرسول اللہ <تصفيق> صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت اور رسالت پر سر فرار ہونے سے چاہے اور یہاں تک آپ کی صورت کا تعلق ہے غارِ ارانے شبریرے امین کی آدت سے پہلے بھی آپ انتہائی خوبصورت لوگ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف آنکھ بھر سے دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکتے ہیں آپ کی زلتے آپ کے رختار آپ کی بھئیں آپ کی تابق آپ کی گفتار آپ کی رفتار یہ سب چیزیں نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اسی قدر خوبصورت تھی جس قدر کے من نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد حسینہ نہیں لیکن امامت اور نبوت کے من پر سرفراز ہونے کے بعد ایک ایسی چیز آپ کو गई کی گئی جو پہلے آپ کے پاس موجود نہ تھی اور مجھے اس بات پر ہمیشہ ہی تعزب ہوتا ہے کہ ہم رحمت گرانی والے اس کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی یاد ہوئے ان چیزوں کا تو بہت ذکر کرتے ہیں جو پیغمبر اور للیف بننے سے پہلے آپ کے اندر موجود لیکن جس چیز نے آپ کو دنیا میں نمایا اور ممتاز دیا اور جس کی وجہ سے آپ کائنات کی امامت کو من پر سر فراز ہوئے ہم رحمت عالم سلاحم السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس چیز کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے یہ حیرانگی کی بات ہے آپ جتنی بھی سیرت کی مسئتوں میں شمولیت کر لیں آپ کی یاد میں کی ہوئی محفلوں میں شامل ہو لیں آپ نبی محترم علیہ سلاق و کے تذرے اور آپ کے ذکر کے جتنے چلتے ہیں ان کو سننے آپ کو ان چیزوں کا ذکر کو ضرور ملے گا یہ چیزیں تو آپ کے سننے میں ضرور آئیں گی جو منصب نبوت پر سر سرفراز ہونے سے پہلے بھی آپ کے پاس گی لیکن وہ چیز جس نے آپ کو سید المرسلین بنایا وہ فرمان جس نے امام فلدے آدم ٹھہرایا وہ احام جس کی وجہ سے آپ اب اور آخرین سے تازدار قرار پائے اس کا ذکرہ کوئی نہیں کرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی آپ خوب تیرت تھے نبوت سے ملنے سے, سے تیز بھی رسالت سے ملنے کے بعد بھی آپ پانچ پانچ تھے وحی کے اترنے سے پہلے بھی وہیں کے اترنے کے بعد بھی آپ با آیا با صدق جود اور صرف کا پہلے تھے قرآن پاک کی آیات کے نزول سے پیش بھی اور بعد میں بھی یہ ساری چیزیں ہے ان کا خطرہ بہت اچھا اور مومنوں کے لیے اس میں بہت درد بہت سبق برانو ہوئے گا لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا یہ سارے اوقات جن کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کے ہوتا ہے لیکن وہ چیز کیا تھی کی جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا وہ وہ پیغام تھا آسمان سے پتا کیا ہوا وہ فرمان تھا جس کا اعلان ندی محترم علیہ السلاق والسلام نے چوہے صفا پر کھڑے ہو کر اپنے تمام رشتے داروں کو اور مکہ میں بسنے والے سارے قبیلوں کو مخاطب ہو کے کیا تھا اور وہ پیغام تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ لوگ ایک اللہ کے سے درفتار بنتا یہ پروان تھا جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا تھا اور جس وجہ سے یدین مکہ خاتم النبیین اور سید المنسلیم قرار پائے اس کا تذکرہ نہیں باقی ہر چیز کا تذکرہ ہو اللہ کے بنو سبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کد و کامت کا خطرہ آپ کی رفتار و مختار کا ذکر آپ کے حسن و جمال کی باتیں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے واقعات یہ سارے ابن عبداللہ کے واقعات ہیں لیکن اللہ کی توحید کا تذکرہ یہ رسول اللہ ہونے کی علامت ہے یہ بات ہے محمد کریم علیہ بھائی یہ السلام کی نقوبت لیکن یہ بات چونکہ بڑی دشوار اور جانا گزرتی ہے ان لوگوں پر جن کی زندگیاں شرط کے سانچوں میں ڈھری ہوئی ہیں جن کے رنوت میں غیر اللہ کی حفاظت رچی ہوئی ہے اس لیے اس کا سب کا بڑا مشکل لگ رہا اور آپ کا یوگ سارے تصروں کی سارے مکہ کو بھی کوئی تکلیف نہ تھی ان کو ان سے کوئی راف نہ تھا وہ بھی کہتے تھے کہ یہ صادق کل ہاتھ ہے انہوں نے لقب دے رکھا تھا امین کا وہ کہتے تھے کہ ہم نے شرم و حیا کا کوئی پیٹرن اس سے بڑا نہیں دیکھا ہے یہ ان کی بات ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک بات اس قدر شرمیلے ہیں کہ کمواری لڑکیاں بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چالیس سال کی طویل مدت میں کبھی آمنا کے بیٹے کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا یہ وہ کہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین نے عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت انسان کا چہرہ نہیں دیکھا یہ وہ کہ یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جن کو وہ لوگ بھی مانتے تھے جنہوں نے نبی پر پتھر پھینکے نبی پر کوڑا اور کلک کے ڈھیر پھینکے نبی کے راستے میں کردے بچھائے نبی کے لیے گبو بھب کرنا مشکل بنوا دی وہ بات کہ سارے بتانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت لانگوار گزری ہے حیرانگی کی بات ہے آج ہم بھی ان باتوں کے ذکر کو تو بڑی شہادت کی بات سمجھتے ہیں جن کے کچرے سے کش اور کبھارے مکہ کو بھی تکلیف نہ ہوتی اور وہ چیز جو انہیں گرہ کی تھی وہ ہمیں بھی بڑی گرہ گزرتی ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکدامی سے کوئی خدرات نہ آپس میں ایک دفعہ دار الدوا میں اجلاس ہوا مکہ کے سارے نبی کے مخالف اکٹھے ہوئے سارے چودھری مل کر بیٹھے کہنے لگے کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس سے محمد کریم کو بدنام کیا جا سکے بول اور فکر کے بعد سب نے یقبان ہو کر کہا کہ کیا تلاش کریں ہمیں اس کے دامن پہ کوئی داغ نظر آتا ہی نہیں ہے یہ بات تو ان کے یہاں بھی مسلمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلا نبوت سے پہلے ان میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا ماں کا سکول نفیہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے سب نے یقبان ہو کر کہا تھا ما جرلہ کا اللہ ستہ میرے بارے میں کیا کہیں جب سے مجھے دیکھا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا یہ ان کی رائے ہے ہم بھی سارا جو ان باتوں کے ذکر میں لگاتے ہیں جو کار کے درمیان بھی مسلمان ہیں اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرنے کی ضرورت ہے اس اعلان کے بیان کرنے کی ضرورت ہے جس اعلان نے محمد ابن عبداللہ اللہ کو محمد رسول اللہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اعلان کیا تھا قول لا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کوئی وہ ارب سے علاق کا مقھوم سمجھتے تھے جانتے تھے علاقے کو کہتے ہیں اسی لیے ادھر آپ کی زبان نے سب سے بات چکی ادھر پانی پہ کرنے والے نبی کو گالیاں دینے لگتے سگا چکا اپنے باپ کا سنا بھائی سب سے پہلے بولا تبدیار محمد اور لہٰذا کے بعد اللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو مر جائے کیا تھی نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا سیرت کے ان پہلوؤں سے کوئی اختلاف نہیں کسی بات سے کوئی تکلیف نہیں کسی بات سے کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہہ دکھا کیا انہیں معلوم تھا کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو نما نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے الا اس کو کہتے ہیں جو موت و حیات کا مالک ہوتا ہے الہ اس کو کہتے ہیں کہ رزق دینا اور رزق لینا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے راؤت کو کہتے ہیں جو پاکی الحاجات ہوتا ہے حال المشکرات ہوتا ہے جان سک اس لیے صرف اس لیے سی بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخص پہ خبر رکھتا ہو اور آج آج بھی بات ہوئی کسی کو نبی کے خوبصورت کہنے پر کوئی اطلاع نہیں نبی کی سچائی کے کچرے پر کوئی اختلاف نہیں نبی کی خوشبو داری پر کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہے تو اس پرمانے خدا پر ہے جس پرماؤن نے نبی کے کائنات کو رسالت کے منصب پر سرقرار کیا تھا کیوں؟ اس ایلان کے وہ دکانداریاں ٹوٹتی ہیں جنہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے استوار کر رکھا روٹی اس میں چوٹ پڑتی ہے چھوڑنا پڑتی ہے سستی جنت اس سے کنارا کشید تیار کرنا پڑتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ان چھوٹے خداؤں کی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے وہ دکانیں جو کافیوں کے گھروں کے پاس نہیں بلکہ مومنوں کے محلوں میں کھلی ہوئی ہے اللہ کے گھر بے آباد مرکب برسی عفا ہے کہ نمازی کرے اور غیر اللہ کے اڈے آباد کیونکہ ان میں ایک دن کی حاضری سے ساری زندگی کے بنا باپ ہو جاتے ہیں لا لائے راج للہ بدکسمتی سے آج مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی ناخوشگوار بن گیا ہے جتنا کل تک غیر مسلموں کے لیے ناخوشگوار لال راج للہ کی سخت حکمران بھی اس کو برداشت نہیں کرتے پیر فقیر بھی اس کو برداشت نہیں کرتے ملیہ اور خطیب بھی اس کو برداشت نہیں کرتے کیوں اللہ, علیہ اللہ کی ضرب کے بعد غیر خدا کے اڈے قائم نہیں رہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا اختلاف جو تیرہ مست تک جاری رہا اور پھر آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آج تک جاری ہے وہ صرف لائی رائی اللہ کی وجہ سے اور وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے تیار تھے قرآن کہتا ہے قرآن وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے الہ الا اللہ نہیں مانتے یہ مشکل تھا مان یہ خلاب مزید ساتو پیروں اللہ کا ارشاد ملا قد نالم امر ہو پورک ملا کل سوری رب اے میرے نبی ہم جانتے ہیں یہ تیری تکلیف نہیں کرتے رب کی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تجھ کو ماننے کے لیے تیار والا پتارا اللہ اللہ سے ضرورت لفظی تجمہ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں یہ تیری تکلیف نہیں کرتے تجھ کو نہیں ٹکرات لیکن تکلیف ہے اللہ کی توحید کے بعد لے یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کی توحید عید مول لے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کیا کریں جن کو ہم نے آپ تینوں میں پال رکھا سارا استعمال اس دونوں اور اس فرمان پر کھاؤ جس فرمان کے ذریعے ابن عبداللہ رسول اللہ بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ارے حیرانگی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی یاد میں دل بناتا ہے تو بادشاہ کو محبت کا ادارت کرے لیکن اس فرمان کو یاد کرنا اس کے لیے تکلیف میں ہو جائے جس فرمان کی روپ سے بادشاہ کی بادشاہت موجود میں آئی تھی یہ محمد الرسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی عدالت ہے یہ محمد کی عدالت ہے کہ رسول سے تو پیار ہے اور جس پر کی رول سے رسالت ملی ہے اس سے دشمنی ہے لوگوں یاد رکھو کائرات کے اندر کسی چیز کی کسی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ کی تو کی اہمیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تیرہ مارچ تک اسی ایک اعلان کو بار بار اپنی قوم کے سامنے دوہرایا دوسری سی بات سوتر آئی تھی تیرہ سال تک کام کو ایک ہی طرح سے کوارہ لوگوں غیر اللہ کے سامنے سر چکانے سے بعد آ جاؤ اللہ کے گنو کسی کے سامنے جھولی پہنانے سے رک جاؤ خدا کے گرو کسی کو مالکو مختار نہ سمجھو لو حیات کا مالک مانو تو اکیلے اللہ سے مانو لگاؤ نقصان اکیلے اور جب یہ فیضا اختلا ہو جائے گا پھر سوال بھی کرو گے تو اکیلے اللہ سے کرو گے جب کس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں تو سوال دوسرے سے کیسے لیا گئے آج بدکسمتی کی بات ہے کہ جس ایک سبق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ مار تک دوہرایا تھا اسی سبب کو آپ کی کم فراہش کرنے آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اور کے پاس ہیں رب کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا اور یاروں نے تو کہہ بھی دیا اللہ کے پلنے میں تو عید کا ہے کیا کچھ بھی نہیں محب اللہ اللہ کو ہم نے بالکل محتل کر اور خدا بند نے کیا کہا مار سلام ان سب نے کہا میرا رسو نہیں اللہ ایلی. نو ہی نہیں اللہ اللہ اللہ پابدون میرے پہاڑ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں اور کوئی پیغام نہیں اصل نے کا پیدا اور پھر اللہ نے ایک ایک کر در لے کے بتانا پر ماں بالکل صلاح لوہر علاقوں میں سکال علاقوں میں بد اللہ ہمارے رہو ہم نے لوہ علی السلام کو قوم کے پاس بھیجا کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستکش نہ کرو ہوگا کال یا تو میرے گلا ہمارا کل مل بلا بہرو ہم نے کہو نے آپ کی طرف خود نہیں اس کلام کو بھیجا ان کا بھی یہی کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستکش کرنا جائے گا میں علاقہ ہوگا خاؤ ساجہ اور قوم ہم نے سو میں کی طرف سارے علیہ السلام کو بھیجا ان کا پیلام بھی یہی تھا کہ اللہ سے صبح کسی کی طرف تک کرنا چاہے میرا لجیل حساب چوائے گا اور یہاں سو میں رب اللہ ہمارا تم نے پھرا گئے ہو ہم نے سختی لجیب کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کا پیلام بھی یہی تھا کہ اللہ سے صبح کسی کی طرف تک جائے خود اپنے آخری نبی کا تذکرہ کیا